دی قسم کر کے نا لکھا فروغ آئے نے لکھا ظالم آئے پرانے مجید دے اندر ہر ظلم دا توڑ موجود ہے اور اللہ دے قرآن دا اعجاز کہ مسلمان دی ہر پریشانی اور ہر مصیبت دا حل موجود ہے لگ اگر کوئی لینا تو قرآن قرآن تعلیمات میں ایک چھوٹی جی گل کرنا اج تقریباً آسانیا خان دے درگاہ اور مساجد دے اندر شریفام جی یاروی شریف خان کاواں درگاہ والے اور جناب والی اللہ تعالی ولییا فکیرا دربار سے بیٹھنے والے اصل مداری لوگ مداری ظاہر ہو بات لوگوں نے یارویں شریف نو فرد قرار یارویں میں خود بھی پکا کھانا بھی میں منکرا چنا شکی ناج کہ میں آخیا مجھے کسی ہوا پو جا یار مولوی ساد لیا یہ تو یارویں ساڑی گوان کے نزدیک ٹھیک ہے جی میں یارو من پکا کھوا جو اصل گل میں جناب نو کرنا چاہنا مثبت ذہن رکھ کے لکھا ہزار یاروئیں پک گئی کھادیاں گئی اور فرض دے درجے پہنچایا لیکن درگاہ جہمی اگر ایک فرمان بیان کر دیا جائے ان لوگوں کے چہرے سرخ لال ہو جاتے جناب پخا دیا غوث پاک دا فرمان سنا نہ اپنی حالت آپ ویخ لویا دور جان ٹھیک ہے صبح ضرور آخنا یار مول بھی نا سا کھ ہی سا کھے نہ رہے پر اصا غوث پاک صرف چاولوں والی محبت نہیں رتنی سوس پاک دی مات بھی محبت یاروی کھا پکا لوگوں کھوا لیکن چبڑا جس نسبت یاروی دا لنگر کن اس نسبت والے دی تعلیمات نو تو قبول کر ل لے کے اگر تالی مات کا بیان دے چہرے لال پیرا بھائی یار معاشرے بھائی معاشرہ کیسا ہی کیسا معاشرہ آ جائے اور کیسا زمانہ آ شروع تو لے کے اصل تو ہے انتہا تک دین ایک ہی جی ہے جس کا نام دین, دین اسلام ہے بس, بس, بس, بس ہمارے پاس ترازو دین اسلام والا ہے اگر اسلام کے ترازو پہ کوئی پورا اترے گا تو ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے اگر اسلام کے ترازو پہ پورا نہیں اترتا چاہے وہ دنیا داری کے کسی عہدے پہ فائز ہو ہمیں نہیں قبول مجھے آئیے نا ہاں وہ جڑا نا اج کل قوم جیڑی جیڑی ان پڑھ قوم ان بندہ سچی گلا سنا سن لینا من بھی لے لے لینا دے ٹا چڑھ گئی ہے نا قوم جی چڑھ گئی سچی گلا نہیں تیرا گول ہو جانا بےڑا گارک ہو جانا لال سا بھی اقبال نہیں بات اقبال فرماؤں فرمائیے ہے تو حق بات گوارا ہے تو حق بات کو بری, لگ شیخ شیخ لگ شیخ بری لگ ہے درویش کی بار شیخ بری لگتی درویش کی با بیانے توجہ بھی کر دیے امرالے پاسے بھی آنا لیکن جنہوں لوگا نے جھوٹیا ہے اور جوی محبت کا دعوی دے خدا دکھ جی ممبر جدوں مسند شریف گدار لوگوں کے ہاتھ آئیے چور لوگوں کے ہاتھ آئیے فراڈیا تکاریاں شوبدہ بالوں کے ہاتھ آئیے برباد نہسم در گیم جدو دے کا بعد رسول سے آئے قوم ہی تارو ہو گئی ہے مدہب مسلک ایمان ہی فار ہو گئی اقبال نے فرمایا اقبال نے سچ فرمایا اقبال فرما باقی لاقی تیری وہ آئی نظمی باقی رہی تیری وہ آئی نظمیری پشتا ہے پیری اقبال دے اقبال اقبال آد بے تیرے زمیر آ شیشہ ٹوٹ گیا اللہ برتن تیرا ٹوٹ گیا تو مردہ پہلے نمبر ہکم نے دوجے نمبر پیر تیج نمبر نے کسے نو گسا لگے لکھ باری لگے مولوی صاحبان برا نہ منایا جائے میں سبزی ریڑھی تھوڑی لے گیا برا نہ سنا دین ہے تو معافی مانگے کو گل ہاں جو مسلمان ہوگا وہ دین کی بات پہ برا نہیں منا گا اور جو مسلمان نہیں ہیں اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے میں آخر منا لگا کوئی گھر کوئی پریشانی نہیں کے کہ دے سور نیرے مال جان عزت دے ڈاکو جانا دے بھی ڈاک ایمان اسلام قربان پہلا راہ بارے سو الا ٹولا سارا بئیمان اگوں دوسرا دروہ پیراندہ سی وہ قربان پیر میرے علی وے خاجا شاہ سلح مان تو سوی ور لوگ چلے گئے میرے میاں شیری ربانی وے وہ لوگ چلے گئے مگر ڈاکو آئے اقبال میں بے دینی رافضیت خارجیت صحابہ دا دشمن اہل بی دشمن دین کا دشمن قرآن کا دشمن بنا والے اکثر پیر حضرات نے جڑے آپ کی فارج نے ان مریدا نو بھی یہ سب اپنا کہ یار تین منو نہ سان ضرور منیا یہ تیرے معاشرے کی باتیں ہیں اگر کوئی بات غلط ہو تو کوئی ضمیر والا کھڑا ہو کے کہہ دے کہ مولوی تیری بات غلط ہے اگر سچی ہو تو میں معدرت نہیں کروں گا میں دعوت دوں گا پھر قبول کر اور خالی من حد تک نہیں چلن بھی حد تک توجہ نہیں جی فرمائی ادا کی قسم کر گیا ان لوگ نے اپنے آپ منوایا نہ رب رسول دی طرف بلا دی بلا نہ قرآن دی طرف بلا ہے نتیجہ یہ نکل آئی دین دے دین دے مقابلے چیران نے الزام بیٹھے رہے اللہ دکم دے دقابلے دے پیر بیٹھے رسول دے حکم دے مقابلے جبیر بیٹھا ہے اور میں پوچھنا وا خدا دے بندے مرشدوں مرشے کو روک دے جا بندے ہدایت دے ہدایت آے پاسے بلاوے غلط راستے تو ہٹا کے صحیح راستے چلا مرشد گے اور جیڑا صحیح راستے کو ہٹا کے غلط راستے پہ چلاوے مرشد نہیں کہیں ان شیطان کے ڈاکو ک ٹھیک ٹھیک ہی کردے میم پتہ لگے بھائی چینے بیٹھے سبحان اللہ واقعی جی یہ لوگوں نے دور جی और जरा चोर आई गदार आई कभी सच्चाई आले पासे नहीं आ सकता अरे ये गल नहीं कर सकता क्यों नाकू मैं, मैं चोर मैं अपना घर पूरा करना कौम खडे जाम बेईमान आदि है पही होवे हो मेरा घर पूरा होवे اج خدا کی کسم درگی یہ پاک نبی کاروبار بنا کو بڑھائی نے گڈیاں بنایا نے لیکن نبی دین نبی دین قرآن روڑیاں پیر الگئی پیران ہیٹ پیر ال مسجد بھی ران پہ نے خدا کر گیا نا اللہ سونے کی اللہ سونے اللہ سونے دے راستے آسے آن نو کوئی تیار نہیں برائی والے پاس ہر بندہ بج کے جانا ہے اقبال ہے فرمائی مسجد مرسی خاں ہے لمالی لر مسجد مرسی خاں ہے کہ نمازی رہے یعنی وہ سافی رہے اقبال آد پہلی گل نمازی کوئی نہیں دوسری گل جڑے چار ہے اے وی آگے رب والی نمازا نہیں بڑھتے جڑے چار آدھے کوئی پڑھائی آپ حاضی لئی کوئی شہرت لائی پیا لئی کوئی زخ تقوی دور تکوی دبل لوگ واسطے پیا لئی اقبال آدھا پہلی گلے دما لے جڑے چار ہے نیبافی جاضی نہیں ریاکاری کیوں تباہی بربادی فری ہے وہ گل ا جو میں جناب نو کہہ چکا سمجھا چکا جا جا قرآن اج قرآن دا بیان ہوے مسلمان سننا گوارہ نہیں کرتا حدیث دا بیان ہوے مسلمان سننا گوارہ نہیں کرتا کیوں اس واسطے لوگ نفسانی بن چکے ہیں اپنی خواہشات بن چکے جا بندہ پیروکار ہوئے وہ نہ اللہ رسول جو گا رہرا ہے نہ مذہب مسلک یوگا رہتا بس اپنی خواہشات دی تابیداری کر دے اور خواہشات دی تابیداری یہ تھوڑا جا کھول کے سمجھا دیا یہ اج کی گل نہیں ہے پہلے یہ دسوں گا یہ گل ہے کدو کی ہر بندہ میری مرضی دے مطابق تقریر ہوے میری مرضی مطابق بیان ہواج ہر بندے دی فکر بن گئی ہے مولوی مولو وہ سب جا سو عالم عالم جائے ہولم آلم, آلم, آلم ہوتے کمینا بھی راضی شرابی بھی راہ زانی بھی راہی سود خور بھی راہی رشوت خور بھی راہی کاد عیسائی بھی راہی خارجی راہ رافضی رافی صحابہ دا دشمن بھی راہی بیت دا دشمن بھی معاویہ پاک دا دشمن بھی راضی میں آج بلا یا درمیانی نسل ہے درمیانی نسل سمجھ ہے؟ وہ ہجڑا کون سمجھ آئیے میں بلا ہیجڑے ساری قوم راضی ہو سکتی ہے پر حق کا علم ہو گل دین کی کرے اندر سارے رضی ہو جان یہ ممکن ہی نہیں ہے لیکن تسی یہ دسو کیا ساری قوم کا یہ نظریہ نہیں بن چکا میں فل کرا پہلے ہی فاڑ لے انہیں گل سو کی خیر مولوی اسدی جایا ہر بندہ تین پتا سارے کٹے مولوی ہو سارے میں آخیا سی سلا دولوی نو ہی جڑا ہی ساتھ ل نہیں سم یار قرآن دا بیان ہوگا سارے راضی ہو سکتے میں اتحال کر سوت کی مذمت بیان کرنا سود ہودی ہوگا رشوت بھی مدمت بیان راشی ناراض ہو جائے گا زنا ضلع مدمت بیان زانی کراراض ہو جائے گا بے نمازی مزمت بیان بے نمازی کراراض ہو جائے گا تو مڑ یار اس فلسفے کی سان نہیں سمجھ آئی بھائی ہو سارے راضی بھی ہو سام توجا دول راضی بھی سارے اے فلسفہ سمجھا چاہن والا توجہ نہیں جی فرمائی میرے امام احمد رضا بریلی کے تاجدار کے سارے راضی نہ ہوئے میرے تاجدار گولڑا پیر محر علی تے سارے راضی نہ ہوئے شیر ربانی تے سارے راضی نہ ہوئے خاجا شاہ سلیمان سلحمان توسوی سارے راضی نہ ہوئے خواجہ بہاؤدین دکری ملتانی سارے راضی نہ ہوئے پیر سلطان العارفین تے سارے راضی نہ ہوئے ویر مہرے والی کافی راضی دیار... امام محمد ردا مجدے بولتے نہیں اچھا یہ مطلب سارے راضی اج سڈا فلسفہ کے سارے راضی ہونے چاہیے ہیں ہر ایک گل ہے یا سچے آ تو یا اصا غلط ہاں یا پیر مہرے علی تے الفسانی تے امام محمد رضا وہ غلط نہیں نے ان سارے راضی یار میں مولا علی بھی گل سنا ہونا سیدنا مولا علی مشکل مشارت اللہ ہو میرے پاک نبی دا چوتھا خلیف ہے او دے دار سونے نبی نے فرمایا میں یہ لمتا شہر دا دروازہ لی ہے مولا علی فرموندے نے فرمایا میں ساری زندگی کوشش کی تھی ایک سارے راضی کر لو دو دنیا کی محبت نٹا کر لو فرمایا ایک کام میرے کو اچھا ہوں آپ کہ آئی پاک نے بھی ہو گار صحاب ہو بدار اللہ سونے لے فکیر بھی ہو بدار علی پاک سارے راضی نہ کر سکتے ہیں ہوں گلا دو لے یا اصل ہوں یا مہا سال وہ غلط وہ کہیں سو کام اگر انہ بچا جی عقیدت اور محبت کا الق وابستہ رکھنا تو پھر کوئی ہی گل یہ دوسری بن نہیں سکتی کہ وہ ٹھیک سن سکل غلط سکل وہ ٹھیک سن اص غلط. غلط اور جس ویلے بندے نو اپنی غلطی دا احساس ہو جاوے اس ویل بندہ سدرن بھی تیار ہو جائے جنو غلطی دا احساس ہو جاوے او دا سدھرنا ممکن ہے اور جنہوں اپنی غلطی دا احساس سک نہ دا سدرنا ممکن بھی سب جا سارا راضی لیکن انہوں کو راضی نہیں کیوں؟ وجہ کی وجہ یہ اج جی ہاتھ نمبر چڑھ گیا نا یہ بلاری لاری لاری یہ وپاری نے وپاری نے بداری نے کدار نے چور وہ وکاؤ نہیں سن وہار نہیں سن حضرت ایک بندہ سونیا نان پارا ریاست کا وزیر امیر نان پارا ریاست کا جڑا امیر بڑے بڑے شہرا نے وہی شان لکھی اور جیڑا بندہ اچھا کلام لکھ لیں او بڑے انعام و اکرام نوازتا ہے بڑی دنیا دولت دینا ہے مہربانی فرماؤ کوئی چار کو شان چ لکھ لو تا تاکہ تھوڑا بھی کوئی لب جا گل کرن دی دیر سی میرے آلہ ادرت دیا اکھا سر ہو گئی نے چہرہ لال ہو گیا آپ دے نے او بیلیا کیا تو تانو دنیادار کا ہوبدار دا سمجھ لو فرمایا یہ عالم کی شان نہیں ہے کہ وہ دنیا داروں کے کسیدے لکھتا پھرے یہ عالم عالم دین کی شان نہیں ہے جس جس نے لکھ دیے انہوں نے اپنا حصہ لے لیا ہم نے تو اپنا حصہ لیا مدینے کے تاجدار کے دربار سے ہمیں کیا ضرورت ہے کسی دنیا دار کی تعریف کرنے کی ارے بھائی بولتے نہیں ہو آپ نے قلم اٹھایا آخیا نان پارا ریاست دے امیر تعریف لکھ <سؤال> آپ نے قلم اٹھایا آپ نے فرمایا دنیا دی تعریف لکھو اثا اس بادشاہ دی تعریف کرنگے جیڑا ساری <سؤال> دنیا دا بادشاہ ہے قلم اٹھایا نعت لکھنی شروع کی نعت کی آپ فرما نے فرمائیے وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال اس نے حضور ہے کہ گمان جہاں یہی پھول خارے دور ہے یہی پھول خارے سے دور ہے یہی شم کے دھو نہیں وہ کمال حورم نا مختا آخری جڑا شیر ہوتا ہے اپنا ل یا اپنا نام ذکر کرتا ہے مکتا آخری شیر آخری, آخری شیر نے اس دلی دے سوال دا جواب دیتا آ فرما نے فرمائیے ہے اہل دول رضا اہل دول کہتے ہیں دنیا داروں کرو مت ہے آہلے دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے یہ اصول ہے جو جس کا کھاتا ہے اسی کا گاتا ہے ہاں جی وہ جنہوں جنہوں دنیا دارا نے خیرات پائیے وہ دنیا لیا گاندے اور جن کو خیرات مدینے کے تاج سے ملیا ہے وہ کسے دنیا دار کا کسیدہ نہیں گاندہ وہ جدو بھی بولتے ہیں اپنے رسول دی شرکت دے اوپر بولتے آپ فرما گر کھانا رسول کا اور تعریف دنیا داروں دار یار اس فطرت سمجھاو تھو کوئی ایک اپ چاہ پیا دے نا ایک اپ چاہ پیا دے نا تھانو زندگی بھر جدو اس بندے نو راستے ملو گے نا سلام سلام کی کہ یار ان میرے چاہ میری خدمت کی تھی. اچھا یار جیڑا تین چاہ پیادگی احسان ہر شہ ملی اس رسول بول ہیں میں اب کریم کا میرا دین پارا الا نہیں وہ کمالے حسن حضور ہے یہ یہ شان ہوتی ہے علمات اصل یہ شیرا پڑھیا کچھ حصہ ضرور تا فرما تو فرمائی ہاں جی وہ تا کر کے میں تھوڑے اگے ہاتھ نہیں جوڑے بھائی برا نہ منایا جی منا لویا جی کوئی گل نہیں سبحان اللہ قرمان جوان مائے ہکا دی شان جدو ممبر بیٹھ دے نہ روٹی دا خیال نہ لیا دا خیال نہ قوم کا خیال کیوں؟ اگر قوم دا خیال کیتا جاوے رب رسول نارال ہو جائے اور جا رب رسول دا خیال کر دے او دے نال ساری قوم نار ہو جائے کوئی کہواہ نہیں سارا جگ چھٹ دے چھٹ جاوے ایک رب نہ چھٹے او دا رسول نہ روسے خدا دی قسم کر گیا گی گی آلہ حضرت سرکار نے اس روایت نو رو نقل فرمایا آپ کے ملفوظات شریف دے اندر لکھی پی ہے سونے نبی نے فرمایا اوکال رسول اکرم فرما دے فرمائیے جد فتنے دے رو فتنے اٹھنے پتا نو گل رسم رواج اس وقت علم فیتلے اٹھنے کوسم رواج نے دی رسم رواج بنا جی آپ بڑائی بیچ سنائی ایسا بنا تحقیق نہ محنت نہ اجم کے دو استاد نے یا فیسبک یا یو ٹیوب قوم دین کسی لکھتی ہے یا فیسبک کبلا دے گھروں کدی مستفا لگ سکتا سونے سارا یہ مسلمان دے کدی دوست نہیں ہو سکتے یہ تو نسارا خدا دبیبے خدا نہیں ہو فیس بک یو دین سے بھولی کون ساڈی تو لگ سوشل میڈیا دے پیچھے ہو گئی دین تو فارد. قبلہ سوشل میڈیا چلن کا حکم نہیں آیا ہاں جی فیس بک تے یوٹیوب تے سنی دا جربے تے شوبلا تے خدارا مکانا دیچے چلن کا حکم نہیں آیا پلن دا حکم آیا ان لوگوں کے پچھے چلن آئے جنہوں کا راستہ رب رسول والا میرے پیر کاس بات وغیرہ قربان گیا اج لکھا فیتلے مبتلا ہو گئی ہے میں پوچھنا وا اگر اپنے آپ نبیا بارے سمجھے نے سمجھے نے سونے نبی نے اٹھے اس وقت نہ بولے اگر اس خلاف نہیں نہ بولنا فرمایا تو اجمائن اللہ دی بھی لالت فرشتیاں دی بھی لالت ساری مخلوق دی بھی لالت فرمان رسول فرمان حبیب خدا توجہ جے فرمائی اس واسطے پہچان رکھ پہچان رکھ اپنے دماغ حاضر رکھ جوگی کی کتی واگ جہے جی کپڑے پی لے ویخے اندر مگر نہ ٹر پہ کر اے بے چال چھ دے قوم بھٹ چال چل پئیے جس طرف جنوں جنہوں وی چپ کر کے اندر پیچھے تر پئیے مسلمان بھیٹ چال نہیں چلتا مسلمان کسے دے پیچھے نہیں چل مسلمان صرف اللہ رسول پچھے چلتا ہے اس وقت عالم کی بن گیا بن گئے ہیں. بھائی بندہ قوم تو پوچھے قوم تو کو یار کوئی پیڑا کام کرے کوئی رسم رواج والا بتا قوم oh, یار کیوں قوم دلیل دینی ہے یار سارے مولوی کرتے پے نا سارے مولوی سارے کرتے پائے اصل کریئے مولبیوں پوچھے بھائی تصایا کیوں پٹھا کام فریا ہویا وہ oh, آن ساری قوم لگی ہوئی ہے قوم کہ مول ساری قوم لگی ہوئی پیچھے پیچھے پیچھے توجہ رہی ہے فرمائیے اگر دین دے چلنے چپ کر کے میرے پیر گوس پاک ورگیا کے پیچھے چل پائے لیکن خبر لال کسی چور سے چا نہ چڑھ جائے ایمان بھی لے جائے جا اور تین رف خارجی کر مارے ایسے دے پیچھے نہ ٹور پمی کسی ایسے پیچھے ٹری جی شان یہ تے فقیر وہ نہیں آ جر انسان جائے تبان بن کے آئے اللہ بھی شان ہے کہ انہوں کے درتے ہے انسان بن کے آر سے چور جی کتوں بن کے یہ شان ہے اللہ لال आ रे फिर खड़ी फरमाऊद फरमा मरीज जुमिल मर दो मरीदुमिले यारा मरीद दर्द मरीद न छोड़े ملے یار درد نہ چھوڑے او گانے گل کردار کامل لوگ محمد بخشا لال بنا پتھر کامل لوگ محمد بادشاہ او لال بنا پتھر پتہ بارے میاں سے دے میاں نے فرمایا سڈی قوم نے کی سمجھا بھائی یہ نیو لفظ نہیں ہے نے بولیا نے مراسی مراد نے کو قوم مراد ایک قوم دے نیو مراد نہیں کمینے مراد نے تو فرمائی دین دا غدار ہوئے نا رب رسول دا دشمن اللہ دے فکیر نے انہوں کمینہ آیا نیو اشلا اشنائی لو سے بایا اشنائی بولو حید کسے کی کرتے انگور چڑھایا وہ ہر کچھا زخما بندہ لگے دا بندے دے ایمان دے بندے دا ایمان, ایمان, ایمان, ایمان کا پکا نہیں بچا ایمان ضمیر دل دماغ انسانیت ہر شہ مجروح اور زخمی ہو جانا چڑھ دے بھیڑ چال چھ دے ویخو وکھائی چڑھ دے رسم رواج نا مسلمان یہ تیرے جاگنے کا وقت ہے آپ کو ایک عجیب بات سناؤں خیر تجھے کڑی پاسے پیسے دیکھنے لگ پائے کڑی بند لگی ہے یا ڈگ ہوئے ٹائم تو مینو ہی نظر آ رہی ہے واہ بھائی واہ مسلمان اپنی حالت ویڑ کہانی نا ہوڑ کہانی قوم آدمی تین گھنٹے ضروری نے سٹوری سمجھن واسطے فلم دی سٹوری سمجھن واسطے تین گھنٹے ضروری تین گھنٹے اچھا کوڑ کہانی واسطے تین گھنٹے ضروری نے اور نبی کے دین کے لیے صرف چالیس منٹ ہاں جی یہ جہ ٹھیکار دین بنے فرد پہ ہزار مکا کے کہیں بولا گا چالی منٹ ہاں جی آگلی گل سمجھ لو پھر آپ لیکن ساری قوم او او خدا مل مسلمان اپنے پران اسلام تعریف مذہب تی ہر شہ دور ہو کے اپنا راستہ چڈ بےڑ کہانی واسطے تین گھنٹے ضروری نے پوری پوری رات بہنا پی جائے فلم جناب نیند آ جائے نال اک لگ جائے اٹھ گیا لگا دینا ادر تجوی کیا مسلمانی ہے نہیں اندر جتھے دکم آیا والے آلل اس نے خود برائی در گناہ کسی مدد نہ کرل بر نیوت ت جدو نیکی آوے, آوے،, آوے، آن دی اللہ نے فرمایا وہ صاحب ہاللک والا صاحب نےکی کے اندر دوسرے کی مدد کر برائی در دوسرے دی مدد اصل برائی در دوسرے دی اور لیکن اندر دوسرے دی اے ہوئی سا دا اصلی سبب ہے سڈے سوال اور تباہی بربادی دا اے ہوئی اصلی سبب ہے اقبال فرماؤں فرمائی ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلم ہو کری وہ مز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے ہیں تار کے قرآ ہو کر ایک بار دوسری تھانے میں ایک رات نہ مولا دی بار گاہ چویا میں سوال کی بولا سونے یہ امت رسول اللہ دی کیوں اجڑنی پئی ہے کیوں بیان ہو اس زوال آنے پاس سے کیوں جا رہی جا رہی جا جا جا جا جا شبے بگا ستم زار برے ستم زار شبے پیش علا بگرے ستم زار سمجھ آئیے میں پڑھتا تو سارے نے ٹھیک ہے لیکن سڈے بزرگوں دبانا نے نا کھول گئی اج کل تاکہ کلام پڑھنے چڈ دیا کیوں پڑھن والے پڑھنا نہیں آگو سننے والے آ شاء کلام پڑھیا جان جنہ نے نرکفر لکھے وہ جنت دے تو مان کرے ن تری جنت مول سا. دیکھ ہے. یار خدا کی قسم کر کے نا معاشرے مطالعہ کر کے بہت آؤ یار ہر کوئی <تصفح> مس میں شوق تناسانی ہے ارے تم بتاؤ کیا یہ ترج مسلمانی ہے نہ ہے دری ہے نہ دولت عثمانی ہے تم کو اصلاف سے کیا نسبت روحانی ہے گاچ مولا سونے قوم کیوں دن ب دن ہٹا پہ جی اقبال آدھا میں سوال کی پھر میرے سوال دا جواب آیا میرے سوال دا جواب کی آیا جواب آیا اقبال میں نو جواب ملیا اللہ سونے لے فرمایا کیا تو نہیں جانا کیا تو نہیں جان لو دل دلے دار تو محبوبے قوم دل رکھ دیئے پر دلدار نہیں رکھ دی ایک قوم دل رکھ دیئے پر محبوب نہیں رکھ دی محبوب کیوں نہیں رکھ رہی کہنے کو تو سبھی کہنے کو تو سبھی آشے کا لیکن چلنے کے لیے اور امام میں غدالی فرماتے ہیں فرمایا ایک محبت ہے ایک تقاضۂ محبت ہے محبت یہ ہے کہ کسی پر فدا ہو جانا اور تقاضۂ محبت یہ ہے کہ کسی کے حکم میں فدا محبت یہ ہے کہ کسی پہ فدا ہو جانا تقاضۂ محبت یہ ہے کہ محبوب کے حکم پہ فدا ہو جانا جب تک تقاضہ نہیں پایا جائے گا مسنوی شریفر کا نو بندہ آیا لے لیا سہیلیاں کولو کہ میں مجرو میں مجنو لا دیا سہیلیاں جنوب نے جنوب بڑا جناب, جناب بلد بلد بلد داری بلد تھی داری داری دی خاطرداری کی روٹی ٹکر مکھن لسیا بڑا کچھ وہ سارا کچھ ٹپا گیا پہلا دن بھی ٹپا گیا دوسرا دن بھی ٹپا گیا تیسرا دن اولا سہیلیاں او نے آخیا اللہ ہے مجنون نہیں نے لکڑ مجلو کیا ایسے ہوتے ہیں انہیں آخیا یہ واقع مجلو ہے میرے امتحان انہاں مشورہ لیا جا مشورہ کی امتحان لیا پایا اندیل پیغام جدو گئی نا جناب ہوگاہ چری اور تر دن ہر شپائی مرے آج لے لا خون پہ منگ دیا میں خون والا نہیں ہاں میں خون والا نہیں ہاں میں صرف چوری آج اب میں تو صرف چوری کھانے والا مجرو ہوں خون دینے والا کہنے کو تو ہر کوئی عاشق ہے ما سخت سیار اگر پیچھے چلنے کی دعوت دیتی بڑا سخت ماحول بھی سدیا جی نرم نے آگے تین پکے جنتی آؤ لیکن جنت سرگو ربت سستی رسول صرف اسی کو جنتی میں محمد جنتی جنت حکومت حبیب خدا دی اور جنت رب نے بڑھائی اپنے محبوب تابے نہیں پیروکار سارا سال کھا ٹپا لکڑ پتھر سال بعد ایک بار دی محفل شامل ہو جانا ملاد کی محفلی شامل ہو جانا لے بھائی سارا دن ایسے نہیں بات سی چی ہے کوئی ناراض اللہ تعالی صدقہ جہی گل دس کے جاگا گا انشاءاللہ اللہ وہ جنت راستے چلن کی واری آ رہی ہٹ گئے اج مسلمانگ آر آکڑ پتھر ہر شاید دن دی واری آئے چھال مارچا مسیتیں جان مولوی جانن میں یہ دین مسجد کا محتاج نہیں ہے یہ <muchan> دین دین روئے زمین پر کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے سن لو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے ساری مخلوق اس کی محتاج ہے یہ کسی کا محتاج سچے محتاجی پہچان چوریاں نال نہیں ہوتی سچے آشیا میں بلا چلا چلا چولا چھولا میرا پیر سلطان اللہ بولے میرا پیر باہو فرمؤں فرمایا آشک سوئی حکی چہرا آشق سوئی حکی چہرا یارا, یارا قتل مع جتل ویٹ او رے اسے نہ ن فتوح الغیب شریف پہلا دا مکالا یعنی کہ آپ دا فرمان دا مان آپ پہلا مطالعہ لا بل پوائر شیا امرویم تلو لہیو قدر دا بہی سم فکیر بولتے چودہ تبکا نو بند جی پیر گوس پاک دی گل کسی دنیا دار سامنے رکھے گا دی تو اوی مثال ہے کہ کوئی بندہ ہی لے جائے ہی اور جا کے سبزی ریڑی تو دی قیمت لوا لے گل سمجھ آئیے اور سبزی ریڑی سبزی دو چار گنڈے لے جا ہی میری دے جا کی ساری زندگی ہی کا مول اس ویلو تین پتا لگے گا جدو چوہری جدہ رات کی منڈی جائے گا دو چار گنڈے لے جا رکھ جا لیکن اللہ کے فکیر سامنے رکھے گا نا میاں سہ فرما لے فرمایا کچھ بھی منکا لال بھی منکا لکھا میرے پیر کا اس بات فرمو ہر مومن واسطے گل سمجھ جی ہر مومن ہر مومن واسطے ہر حال میں ہر مومن کے لیے ہر حال میں یہ ضروری ہے کہ وہ تین چیزوں سے کبھی جدا نہ ہو ہر مومن کے لیے ہر ہر مومن کے لیے ہر حالت میں حالت کا کیا معنی ہے حالت کا معنی ہے انسانی حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں بندے دے حالات بدلتے رہیں گے صحت صحت صحت صحت بیماری ماری غم کدی خوشی خوشی جوانی کدی بڑھا باہا باہا باہا کد مختاری کدی کدی سوگی کدی کدی میرے پیر کا ہر مومن راستے کروی تین چیزیں ہوجو تو چمیا پہلے پانی والی بوتل ویخ لو میں مل گل کر وایا جا یار ویک لو ویخ لو ہد ہو گئی ہے یار اب کی پیر گوس پاک ہے دا دیا لیکن منگاکے ادھر غوث پاک دی گل پہ ادھر پانی دی بوتل آئی سارے بہرحال ہر وجن ہر حالت چیزاں تاڑی نہوئنتا کتروتا بہی فرمایا پہلی چیز جنا کر حکم جو امر بالمعروف کے نام سے مشہور ہے نیکی کا حکم اور اتنے مراد لے ہر ہر حکمی رب سونے دا ہر حکم فرمایا اور جنا کما کو روک جان چلی جاوے پر اپنے رب دیا منا کرد چیزاں نہ ہی تیسری چیز ہے حالت جیڑی بھی ہووے اپنے رب نالی اپنے رب نال جنہوں نے کرنے دا حکم آیا جنہوں جایا اگلی گل کوئی آخ کہ یار یہ روس پاک ہے پڑھ سکنے روس پاک جان سڑا کچھ افڑے گلا اگلی گل سن میرے پیر کا کم درجے ایمان ادنا درجے غوث پاک کی حالت ہوگی امام ابو الحسن شطلوفی رحمت اللہ قرآن مجی آیت پڑی تفسیر بیان بہت سارے لوگ نے اس قصے مختلف بزرگا نام لیکن جن جنہ لگا نے مختلف بزرگوں نے نا آئے مینو نہیں لبے میم یہ گل امام ابو پڑی شلوفی حوالے فرمائی آپ بی آخر اس تفصیل فرمایا پتا لیکن جد بارویں بیان فرمائیے امام ابوال حسن این سکار چکن ہو گئے میں بندہ بولن سوکارا یار یار مینو تے سمجھ نہیں سی آدمی میرے گیا لیکن یہ کال تھا اب حال کی طرف چلے ساندر لوگ سننا کال ہی کافی حکم کافی نے تھا نال سونا لگتا ہے آسانو ان جو جو جو جو لیکن وہ قدر خدا جس بندے دین دی قدر نہیں ہونے گوس سے دی کی قدر کرتے وہ جی قرآن دی قدر نہیں ہونا گوس سے دے منع کیتا گیا ہوں ج خان کاارویاں بڑے جناب ترتیب اگر مرید یارویں نہ لے کے جاوے گا نظران لے جائے پیرہ منہ نگاہ ربلوک اور اللہ کا فکیر جہاں آ مخلوق تو بے نیاز ہوتا ہے اپنے رب دی رحمت نگاہ رکھا اور اکثر پیر ویکن چاہتے یاڑی منیے یا داڑی منی دڑی کترے نات خان بھی تازہ استرا مار تازہ استرا مار کے, اس کے ارنے لگ نک اس قوم سٹیجم آدی واہ واہ واہ جی بلے بلے آ جناب جس طرح مولانا میرے آکا امامدار سرکار نے فرمایا امام گلالی نے اپنی مشہور زبانہ کتاب اندر نقل <Bros300> جی رسول <تزصح> کٹا کے تو تٹے پیر مننے کیا نوجوان بندہ ان دی اولاد چلا ایک لین ادھر بڑھائی ادھر ایک ادھر اتھے تھوڑی موڑ تھوڑی کیا یار مسلمانوں کی لمحہ فکری اے غوث پاک کے ساتھ محبت رکھنے والوں یہ اے رسول, اے رسول کے عاشت کے عاشت کی سنت توہین کرنے والے جو ہیں یہ کس کی اولادیں توہین اور نبی سب رسول اور پھر کہنا پٹڑی پاس قوم کو لایا جہاں جب تک نہیں کرے گا جب تک چلنے مریض نہیں مرتی ہوگن کی ان <حد> کو حلوے اور چاولوں کی ضرورت نہیں ہے ان کو تیرے تیرے اندر فرشتوں والی سفارش ان کو تیرے کردار کی ضرورت ہے وہ تیرے کردار کو داخیں گے اور جو تیرے سینے میں دل رہے ہیں نا اگلی گال سنگا اس بیٹری گئی مین لا میں دنیا دار بارے آپ فرمایا جہاں بندہ دنیا دار ہوا میرے ادھر بھائی میرے ہلت توجہ فرمایا جہاں بندہ دنیا دار فرمایا فرمایا سڈے واسطے جی کوئی بندہ پیشاب کرنا بیٹھا ہوگا بندہ آتا نکڑا بھی پڑا یہ چھوٹے جا لگے لگے جا لگے صرف, صرف مال دنیا داری مالی دنیا مال دنیا سنا سلامان بولو ہے مال دنیا آ دنیا داری لیکن دنیا کی محبت آ دل دے اندر محبت اچھا سچی داس اچھا لوگ دنیا دی فکر دی فکر رات دن ہوں گی چوی گھنٹے فرمایا سارے نزدیک جی بندہ پشا بیسا ہو بلا لے لکھ کپڑا بھی ایک ہو مکال شریفدار بند روڑی مریا روڑی میرے پاک نبی دنیا کی لیکن سکیا تنسیم تحری پارٹیاں جناب چل پیا لوگاں نے دنیا داری دے تاکہ کہ سزنس بھی چلے اور سڈے اتنے ات اتراد بھی کوئی نہ کر سکے سکے مثال دے, دے عمران خان کہ گل پارٹی والوں گا لگا کنک بدھو کنک میم دس دس بدھائی سبق دیا لے کے اپنی آ رہی آئی نو دے جائے مر گئے کیا اے کیا انسان کی اولاد نہیں سن اے رسول جہتی نہیں سن ہر بندہ اپنے مطلب اور مطلب خاطر خاطر پورا مطلب کر رہا ]Okay. ہے دے جی پہرا دہریا ہوا اپنی موت بھی خدا دکھ سا درگ سا درک سا اگر اس قوم جا دین دین دی خاطر اپنی دیو اور راستہ کر کرتا یہ قوم کدی بھی نہیں تیار <مدر> قوم ادھر کیوں تیار ہوتی ہے سنو پتہ ہے اس قوم عمران خان جتنی محبت ہماری لانگ مارچ جو ہے نا وہ لوگ انجوائے کریں وہ لوگ انجوائے ہو رہے اتیاں نچنی ہاں اسلامی لیڈر ایسے اسلامی لیڈر قوم کی بچیوں کو سر آم ہو جی قوم بھی خدا بھی قسم کر کے آنا جہی اسلامی لیڈر آ ہو جی قوم کے بھی دیتے اور ایسے لیڈر جہاں سر عام بے حیائی اور بےخیر اور قوم آ کے اسلامی اسلامی لیڈر ایسے نہیں ہوتے اسلامی لیڈر تھا صلاح الدین اسلامی لیڈر تھا محمد بن قاسم اسلامی لیڈر تھا طارق بن زیاد اسلامی لیڈر تھا محمود قزل اسلامی لیڈر تھا نور الدین وہ اسلامی لیڈر تھے ہم نے تو ان کو دیکھا ہے کسم کر کے جنہوں نے اپنے دورے ہتو کسی خیر وا کے خیر اور اپنا مطلب اپنا مفاد اور رنگ رنگ دین کا د دنیا پوری ہو رہی اللہ قرآن اللہ قرآن روڑیاں لوگ قرآن مجید اندر بہا چڈی نے جیت ڈٹر چلتے اور لا رکھا آ ٹر پتھر لگ گیا آ جناب پورا سیٹ جہا اے باہر آیا اے جناب کی ہو بھائی میچنگ لگ روپئے اور اگر قرآن سڈے گھر پے سیخ لگ جاتی ہے قرآن نو کھا جی سان پتا ہی نہیں لگتا لیکن ٹی وی ٹرالی کیا اللہ کی قدر پائی آخری آخری آیت آیت قرآن الله رب العزة فرمزة فرمائية ومن أعرض على الذكر فإن له معيشة اشتركا ونحشوه, ونحشوه يوم القيامة, القيامة أعمى میرے قرآن چڑ دے گا مولا فرما تو سلاو دیا گا ایک دنیا دینسری آخرت دنیا دے گا قیامت والے دن قرآن چھوڑو گے تو اپنے اگر قبول دماغ جگہ دئی دماغ بچھائی بڑی عجیب گل ہے اسپے اسپیل شہر میڈر اندر ایک عجائب خر میوزیم اس میوزیم تھلے مسلمان سجدہ دیا مسلمان کنڈ عیسائی بیٹھ کے عبادت دے موڈیا یہودی کھلو کے عبادت کر گلے اور اچھب گھر سیر کرایا جد مجسمہ اجائب اجائب مالک نو آخیا یار اجائب گھرکی سی آخیا یار مدد کرا آخ یو اخیا تودی ہے تینو سارا رکھے تر سہ رہے اتو مجسمہ کٹا د si وہ جہ سیر کرانا آیا جنم میری ڈر لگ گیا سجدے سجدے سجدے چو اٹھ پیا سب تو پہلے میری زمین جد یہ آخیا پتر تادری اپنے پوپ سیک پوپ سیکی تعلیمات پاڑ دس گیا کہ اصا مسلمان ہڈی توڑ دوڑ دے تعلیم قرآن کھو لیے اپنی تعلیم اپنی اپنی دے لہذا پتہ لگتا ہے یہودی بھی ہڈی کام تعلیم ہے یعنی مسلمان کا کلام مسلمان کا دوام مسلمان کا ثابت سابط قدم یہ اللہ کے قرآن کی بدولت ہے اگر اس قرآن چن گیا قرآن اپنی تعلیم ریڑھ ٹوٹ گئی اے جڑا سجدے پہ نا اے نہیں بیچارا اٹھانے گئے ریبال میں جب آیا اب تیرے کم کا وقت اب تیرے اٹھنے کا وقت اب تیرے جاگنے کا وقت اب سونے کا نہیں نہیں اب غافل رہنے کا نہیں بھائی اب سوی کا نہیں اگر تو مسلمان ہے اور دل سے کلمہ پڑھتا ہے تو پھر تیرے اٹھنے کا وقت اور جس دن یہ مسلمان اٹھ کھڑا ہوا جس دن یہ مسلمان اٹھ کھڑا ہوا اور خواب غفلت سے بیدار ہو گیا لیکن اٹھن کا ماننا کی جاگ کا ماننا کیمرٹ میچ میں کوئی غافل نہ ہو امل دی توفیق عطا فرماوے وما علينا الا البلاغ المبين ایک سلام پڑھنے پر دعا کر